خطبہ نمبر چوبیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں اطاعت خدا کی طرف دعوت دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن رحمان ولاقان فتح اللہ عباد اللہ وفروا من اللہ میری جان کی قسم میں حق کی مخالفت کرنے والوں اور گمراہی میں بھٹکنے والوں سے جہاد کرنے میں نہ کوئی نرمی کر سکتا ہوں اور نہ سستی اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اس کے غضب سے فرار کر کے اس کی رحمت میں پناہ لو بما عصده بكم اس راستے پر چلو جو اس نے بنا دیا ہے اور ان احکام پر عمل کرو جنہیں تم سے مربوط کر دیا گیا ہے اس کے بعد علی تمہاری کامیابی کا آخرت میں بہرحال ذمہ دار ہے چاہے دنیا میں حاصل نہ ہو سکے